فلام کی رمجم کہیں कहीं بخشش کی گھٹا ہے है کی رم रिमझिम कहीं بخش की घटा है یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے सांसों में مہکتی हैं مناجات की कलियां سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا کون کی وسط تو تہے دست دعا ہے ہے تیری کسک میں بھی دھمک حشر کے دن کی ہے تیری کسک میں بھی دھمک حشر کے دن کی وہ یوں کہ میرا کریائے جا گونج اٹھا ہے خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو مہتاب تیرا ریزائے نقشے کفے پا ہے و تیرے سائے گیسو کا تراشا و تیرے سائے گیسو کا تراشا وسر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے لمحوں میں سمٹ کر بھی تیرا درد ہے تازہ لمحوں میں سمٹ کر بھی تیرا درد ہے تازہ صدیوں میں بکھر کر بھی تیرا عشق نیا ہے یا تیرے خدو خال سے خیرا مہو انجم یا تیرے خدو خال سے خیرا مہو انجم یا دھوپ نے سایہ تیرا خود اوڑ لیا ہے یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تن پر یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تن پر یا دن تیرے اندازے سباہت گیا ہے رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے خالق نے قسم کھائی ہے اس شہرِ اماں کی خالق نے قسم کھائی ہے اس شہرِ اماں کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے برد کیا ہے ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا اک بار تیرا نقشے قدم چوم لیا تھا اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے دل میں ہو تیری یاد تو طوفان بھی کنارا دل میں ہو تیری یاد تو طوفان بھی کنارا حاصل ہو تیرا لطف تو سرسر سر بھی سبا ہے غیروں پہ بھی الطاف تیرے سب سے الگ تھے غیروں پہ بھی الطاف تیرے سب سے الگ تھے اپنوں پہ نوازش کا بھی انداز جدا ہے ہر سمت تیرے لطف و عنایات کی بارش ہر سمت تیرے لطف و عنایات کی بارش ہر سو تیرا دامان کرم پھیل گیا ہے ہے موج سبا یا تیری سانسوں کی بھکارن ہے موج سبا یا تیرے سانسوں کی بھکارن ہے موسم گل یا تیری خیراتِ قبا ہے اور سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے سکلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ ہے سکلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں پہ لکھا ہے اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدت یہ کم تو نہیں ہے کہ تحبوب خدا ہے اے گمبد خزرا کے مکین میری مدد کر اے گمبد خزرا کے مکین میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے بخش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے موہسن تیرے دربار میں چپچاپ کھڑا ہے الہام کی رمجھم کہیں بخش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے اللہ